اور جب کافر تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہیں ناؤ ٹھہراتے مگر ٹھٹھا کیا یہ ہیں وہ جو تمہارے خداؤں کو برا کہتے ہیں اور وہ رحمن ہی کی یاد سے منکر ہے